ألا من وهو کیا اسے علم نہیں ہوگا جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور وہ نہایت باریک بھی اور بڑا باخبر ہے